أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن الذين هم من خشية ربهم مشفقون والذين هم بآيات ربهم يؤمنون والذين هم بربهم لا يشركون والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة فقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون ولائك يسارعون في الخيرات وهم لها سابقون ولا نكلف نَفْسًا إِلَّا بسعها ولدينا كتاب ينطق بالحق وهم لا يظلمون بل قلوبهم في غمره من هذا ولهم اعمال من دون ذلك هم لها عاملون حتى إذا عذاب إذا هم يجأرون لا تجأر اليوم إنكم منا لا تنصرون قد كانت آياتي تتلى عليكم فكنتم على أعقابكم تنكسون مستكبرين به سامعا تهجرون <تصفيق> ان بے شک وہ لوگ ہم جو کہ منخشیت اپ رب کی خشیت سے مشفقون اس سے خوف زدہ ہیں جو اپنی رب کی حیبت سے اس کی عدمت سے اور اس کے اس سے ڈر خوف سے ان کے اندر کیا ہے مشفقون اشفاق کا معنی کیا ہوتا ہے اشفاق کا معنی کسی آنے والے متوقع چیز سے خوف زدہ ہونا تو جو اپنے رب کی خشیت سے جو ہے ڈرتے ہیں اور ان کے دل میں اس کا خوف ہے و لدین ہم بے آیات رب یؤمنون اور وہ لوگ جو اپنے رب کی آیاتوں پر ایمان لاتے ہیں و لدین ہم لا رب اور وہ لوگ جو اپنے رب کے ساتھ شرک نہیں کرتے و لدینہ ما میں آتا اور وہ لوگ جو یہ دیتے ہیں متو جو ان کو دیا گیا ہے وہ قلوب ہم اور ان کے دل خوف ددہ ہیں ان کے دل کانپتے ہیں ان ہم الا راجعون کہ ان کو الارب امراج راجعون اپنے رب کی طرف لوٹنا ہے اولائک کا فی الخیرات خیرات یہ وہ لوگ ہیں یو جو جلدی کرتے ہیں آگے بڑھتے ہیں فی خیرات نیکی کے خیرات کے کاموں میں بہم لہٰ صابقن اور یہ ہیں جو اس میں سبقت لے جانے والے اس میں پہل کرنے والے اس میں آگے بڑھنے والے ہیں ملا نقلف النفس اللہ آہا او اور نہیں ہم ذمہ داری تقریب دیتے کسی جان کو کسی نفس کو اللہ مگر اس کی طاقت کے مطابق ملدی نیا کتاب وینتق بالحق <تصفح> اور ہمارے پاس وہ کتاب ہے کہ جو بولتی ہے حق کے ساتھ یتقو جو بولتی ہے بالحق حق کے ساتھ ہم لمون اور ان پر کوئی ظلم نہ کیا جائے گا بل قلوب ہم فی غم رتماد بلکہ ان کافروں کے دل ہیں فی غم رتماد اس بارے میں غفلت میں یہ چیزیں جو بیان ہوئیں اس بارے میں غفلت میں ہیں بل ہم عمارون دارق اور ان کے کچھ وہ بھی عمل ہیں جو اس کے علاوہ ہیں ان غفلتوں کے علاوہ بھی ہم لہ آمرون جو عمل وہ کرنے والے ہیں یا جو عمل وہ کر کے رہیں گے حتیٰ ادا خزنہ مترفیّ بلا آداب یہاں تک کہ جب ہم حتیٰ اذا اخذنا ہم پکڑ لیتے ہیں مترفیم ان کے خوشحالوں کو ان کے یعنی کہ جو تن آسان لوگ ہیں خوشحال لوگ ہیں ان کو پکڑ لیتے ہیں بلا آداب آداب میں اذاہم یج ارون جب وہ بلبلاتے ہیں یج ارون جا آ کے معنی <coughs> لا تج اليوم نہیں آج بل بلاؤ نہیں آج چیخو پکار کرو انکم منا من اعلیٰ تم سہون بے تمہاری ہم سے کوئی مدد نہ کی جائے گی قد کا آیاتی تطلا علیکم میری آیت تم پر پڑھ کر سنائی جاتی تھی فکن تم اعلی آقابم تن کے سون پھکن تم تھے اعلی آقاب جمع عقب کی اور عقب کی معنی ایڑی اپنی ایڑیوں پر تن کے سون پڑھ جاتے تھے مستقبری نے بھی اس سے تکبر کرتے ہوئے سامرن تہجر سامرن باتیں بناتے ہوئے یا رات کو راتوں میں باتیں بناتے سامرن صبر کے مانی ہوتا ہے رات کو گپ شپ لگانا رات کو باتیں کرنا تہجر اور بےحودگی بےحودہ باتیں بناتے ہوئے بیہودہ بناتے باتیں بناتے ہوئے تم اس سے تکبر کرتے ہوئے اس کو چھوڑتے تھے اس سے جو ہے یعنی کہ یعنی کہ اس کی خلاف ورزی کرتے تھے آیت نمبر ستاون سے سڑسٹھ سر سر تک کی تلاوت اور ترجمہ پیش کیا گیا ہے اللہ تعالیٰ ان لذینخش یا تو رب ہی مشفقون بے شک وہ لوگ جو اپنے رب کی خشیت سے جو ہے وہ خوف زدہ ہے تیکھی اس آیت میں اللہ نے دو لفظ جمع کیے ہیں ایک لفظ خشیت کا اور دوسرا اشفاق کا اور دونوں ہی ڈر خوف کمانہ دیتے ہیں لیکن خشیت وہ ڈر خوف جس میں حیبت اور عدمت ہو تو یہاں جب اللہ نے پہلے کافروں کے کی بیان کیا کہ کافر کس طرح سے اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی نعمتوں کا ان کا ناشکری ادا کرتے ہیں اور بلکہ سمجھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہم کو جو مال و دولت دے رہا ہے اللہ ہم پر بڑا خوش ہے اور اس غلط فہمیوں کا شکار ہیں اور ان کا جو یعنی کہ اللہ کے نبیوں کو جٹلانے کا اللہ کے دین کے حصے بکھرے کرنے کا انداز اس کے بعد اللہ تعالیٰ نیک مومن بندوں کا ذکر ناتے ہیں کہ ان کا حال کیا ہے ان کافروں کے برخلاف ان کا حال یہ ہے کہ جو نیک عمل بھی کرتے ہیں اور نیک عمل کرنے کے ساتھ ساتھ ہر وقت ان کے دل میں اپنے در رب کا ڈر خوف ہے آپ رب کی خشیت ہے تو جس نے بتایا ہے کہ خشیت وہ ڈر خوف جس میں جس سے انسان ڈرتا ہے اس کی حیبت ہو اس کی عظمت ہو اور اس کے ساتھ محبت بھی ہو تو یہ ہے مومن کا اللہ سے ڈر خوف کا انداز کہ اللہ سے بے انتہا محبت رکھتے ہوئے اس سے ڈرنا اس کی حیبت عظمت کو سامنے رکھتے ہوئے کہ وہ ناراض نہ ہو جائے یعنی یہ ڈرنا وہ نہیں کہ جو کسی دشمن سے ڈرنا ہو یا کسی نقصان دہ چیز سے ڈرنا ہو بلکہ یہ وہ ڈر ہے جو خشیت کا ڈر جو عبادت ہے اور عبادت کا خوف اور ڈر ہم کر چکے ہیں پہلے وہ کیا ہوتا ہے کہ جس میں صرف اکیلا ڈر نہیں بلکہ اس میں یعنی کہ اس کی عظمت بھی ہو ہیبت بھی ہو اس سے محبت بھی ہو ان ساری چیزوں کے ساتھ تو ڈر پھر کس چیز کا اس کی ناراضگی کا اس کی ناراضگی کا یعنی اس کے اگر ہم مثال دینا چاہیں لوگوں کے لحاظ سے تو جس طرح کوئی بڑا جو فرماوردار بیٹا ہے نیک متقی رہیزگار بیٹا ہے اپنے اس باپ سے ڈرتا ہے جو بڑا رحیم و شفیق باپ ہے <coughs> حالانکہ باپ بڑا یعنی شفیق اور شفقت کرنے والا ہے لیکن یہ بیٹا اسے کیوں ڈرتا ہے اس کی ناراضگی سے کوئی ایسی چیز نہ ہو جائے جو باپ کو ناراض کر دے تو یہ ڈر جو ہے اس کا ڈر باپ کی محبت کے ساتھ اس کی ایک دل میں یعنی توقیر رکھتے ہوئے احترام رکھتے ہوئے اس انداز سے تو مومن کا ڈر جو ہے وہ اسی طرح سے اللہ تعالیٰ سے محبت رکھتے ہوئے اس کی حیبت عظمت کے ساتھ تو یہ ہے جو خشیت ہے مشفقون اشفاق کے معنی یعنی اشفاق کا معنی جس بتایا ہے کہ کسی آنے والے متوقع چیز کا خطرہ اور خوف جس کو ہم خطرہ کہتے ہیں کہ ان کو اپنے رب کے یعنی کہ خشیت سے جو ہے خشیت کے ساتھ ساتھ اس کا کھٹکا ہے اس کا خطرہ ہے اس کا ڈر ہے ڈر کیوں ہے جس کا آگے مزید تفصیل آ رہی ہے در اس لحاظ سے کہ پتنی ہمارے عمل اللہ کے ہاں قبول ہوں گے یا نہیں ہوں گے اللہ کے پاس جب پہنچیں گے تو اس وقت ہمارا حال کیا ہوگا کیا واقعی ہم ایمان پر ہوں گے یا کوئی ایسی بات تو نہیں کر بیٹھیں گے کہ جو اللہ کو ناراض کرنے والی ہو کیونکہ معاملہ دیکھے جائیں تو بڑے ہی یعنی ایسے ہیں کہ جس پر انسان دو ٹوک طور پر کچھ بھی فیصلہ نہیں کر سکتا کچھ بھی چیز پر یعنی کہ نہیں کہہ سکتا کہ واقعی ہی میں اس چیز کا حقدار بن چکا ہوں اور یہ چیز مجھے مل کر رہے گی بلکہ ہر چیز کا دار و مدار اللہ کی مشیت پر ہے اللہ کے ہاں ان اعمال کی قبولیت پر ہے اور اسی لیے ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ کے نیک بندے ہمیشہ سے اللہ کے انبیاء ہوں یا امبیا کے صحیح معنوں میں پیروکار ہوں تو ان کا حال کیا ہوتا تھا کہ سب سے بڑھ کر عمل کرنے کے باوجود بھی ان کا اللہ اللہ سے ڈر خوف تاکہ <تصفح> فوت ہوتے ہوئے بھی ان کا یہ ہوتا تھا کہ کاش کو کہتا ہے کہ کاش کے میں کوئی درخت ہوتا کاش کے میں یعنی کہ کوئی اس طرح کی چیز ہوتی کہ جس کا جو یعنی کہ مر کے ختم ہو جاتی حساب کتاب نہ ہوتا یعنی اللہ کے سامنے کھڑے ہونا اللہ کے سامنے حساب کے لیے پیش ہونا اور یہ وہ چیزیں کہ جو ان کے لیے ایک بہت بڑی بہت بڑی بات تھی اور یہ ہے حقیقت میں ایمان کی پہچان یہ ہے مومن کی پہچان جس طرح کہ حسن بصیر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں ان المن جمع احسان و شفاقہ و ان القرافرا و المنافق جمع احساطم و امن کہ مومن جو ہے وہ جمع احسان کہ وہ نیکی بھی کرتا ہے اور بہتر سے بہتر نیکی کرتا ہے اس کے باوجود بھی اس کو شفاقہ شفاقہ کے معنی وہی خطرہ ہے کھٹکا ہے کھٹکا ہے کہ پہلے نیکی میری قبول ہوگی نہیں ہوگی اور اس کا کیا انجام ہوگا یعنی نیکی کرنے کے باوجود اس کو کھٹکا ہے اپنی نیکی قبول نہ ہونے کا رد ہو جانے کا اس کا۔ کا ان کافی نجم ایسا عیسہ آتا وہ امنہ اور جب کافر یا منافق جو ہے وہ برائی بھی کرتا ہے اور برائی کرنے کے ساتھ ساتھ وہ نڈر ہے اس کو کوئی خطرہ خوف بھی نہیں ہے کسی بات کا خطرہ نہیں کہ میرے ساتھ آگے کیا پیش آئے گا اور یہ ہے حقیقت میں اللّہ اللہ تعالیٰ سے غفلت اسی یہاں پر اللہ نے ان کو اسی لفظ سے آگے ذکر کیا ہے ان کی غفلت کا ان چیزوں کا وہاں ان لذیذ احمد الخشیت ربی مشقوں کہ بے شک اللّہ تعالیٰ معملوں کے صرف بیان کرتے فرماتا ہے کہ جو اپنی رب کی خشیت سے خود سے جو ہے وہ خوفزدہ ہیں ان کو کھٹکا ہے خطرہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے سامنے ہمارا معاملہ کیا رہے گا و لذی رحمب آیات رب اور ان کا ان کے ایمان عمل کیسا ہے کہ جو اپنے رب کی آیتوں پر ایمان لاتے ہیں آیتوں سے مراد جس ربزہ ہے پہلے بھی کسی کے بعد وہ قرآن کی آیات ہوں اللہ کے احکام ہوں اللہ کی عظمت کی دلیلیں ہوں اللہ کی نعمتیں ہوں کسی بھی انداز سے اللہ تعالیٰ کی جو آیتیں ہیں ان پر ایمان لاتے ہیں ایسا ایمان کہ جس میں کوئی شک و شبہ نہیں ایسا ایمان جس میں کس طرح کی شرک کی ملاوٹیں نہیں جو اللہ کے لیے خالص مخلص ہے اور سچا ایمان ہے کہ جو اپنے رب کی آیتوں پر ایمان لاتے ہیں اس کے احکام کو مانتے ہیں اس کے یعنی کہ پر چلتے ہیں وظیر الحم رب بھی شریقون اور تیسری کیا بیان کیوں کی؟ کہ جو اپنے رب کے ساتھ شرک نہیں کرتے کیونکہ یہ ہے اصل ایمان کی حقیقت کہ جو ایمان شرک سے پاک ہو شرک سے بالاتر ہو تو وہ اپنے رب کے ساتھ لا یشری کسی طرح کا شرک نہیں کرتے یعنی لا کن کا جو انداز ہے اس کا یہ معنی دیتا ہے کہ کسی طرح کا نہ چھوٹا نہ بڑا نہ ظاہری نہ خفیہ کسی انداز کا شرک اللہ کے ساتھ نہیں کرتے نہ کوئی آکاری دکھلاوا نہ کوئی دنیا کے اغراض و مقاصد نہ کوئی اور ان کا یعنی اللہ کو راضی کرنے کے بجائے اللہ کو خوش کرنے کے بجائے اللہ کے لیے خالص مخلص وک عمل کرنے کے سوا ان کے ہاں کوئی دوسری چیز نہیں اللہ سے ہٹ کر ان کی کسی طرف نگاہی نہیں اٹھتی اللہ سے ہٹ کر ان کی ان کی کسی سے امیدیں کسی پر توقع بھروسہ یقین کوئی ایسی چیز ان کے ہاں نہیں ہے بلکہ ان کی ہر طرح کی امیدیں ہر طرح کے ان کے معاملات اللہ ہی کے ساتھ ہیں بل لذیۂ اتو نما آتا و اور چوتھی صفت ان کی بیان کی کہ وہ لوگ جو دیتے ہیں جو اتونا دیتے ہیں ماں آتا جو ان کو دیا گیا ہے کیا دیتے ہیں جو ان کو دیا گیا ہے زیادہ تر اس کا مال مال سے کرتے ہیں لیکن صرف مال نہیں ہے جس طرح ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ نے ہو اور دوسرے صحابہ نے دوسرے صحابہ طبع نے اس کی تفسیر کی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے چک چکے لفظ کو عام رکھا ہے کہ اتو نہ دیتے ہیں ما آ جو ان کو دیا گیا جو ان کو دیا گیا ہے وہ دیتے ہیں تو اللہ نے صرف مال ہی نہیں دیا اللہ کی دی ہوئی نعم تو مختلف طرح کی ہیں طاقت قوت دی ہے اللہ نے صلاحیتیں دی ہیں انسان کو دل دماغ کی سوچ و فکر کی علم کی علم دیا ہے اور کوئی عہدہ او منصب دیا ہوگا کسی کو اور کسی لحاظ سے اللہ تعالیٰ کی جو مختلف نعمتیں ہیں اولاد دی ہے تو یہ سر طرح کی نعمتیں اللہ نے ان کو جو دی ہیں تو یوں تو نما آتو جو اللہ نے ان کو دیا ہے وہ آگے خرچ کرتے ہیں مال بھی خرچ کرتے ہیں علم بھی پھیلاتے سکھاتے ہیں اور جو ہے اپنی سوچ و فکر کی صلاحیتوں سے بھی لوگوں کو فائدہ دیتے ہیں اپنی طاقت قوت سے بھی لوگوں کی مدد کرتے ہیں ان کو فائدہ دیتے ہیں عہدہ منصب ہے تو اس سے بھی کسی کو اگر فائدہ دے سکتے ہیں تو کہنے کا مقصد ہر وہ نعمت ہر وہ چیز جو اللہ نے دی ہے اس کو اللہ کی راہ میں لگاتے ہیں اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں اور یہی انداز ہونا چاہیے تفسیر کا کہ اللہ تعالیٰ نے اگر کسی جگہ پر لفظ کو عام رکھا ہے تو ہم اس کو کسی خاص معنی میں نہ رکھیں یہ نہیں کسی مال دیتے ہیں میں یہاں پر مال کا ذکر نہیں ہوا تو اس لیے یہاں پر دیے یہ ذکر ہوا کہ جو اللہ نے ان کو دیا وہ آگے خرچ کرتے ہیں کچھ بھی کیوں نہ ہو کسی طرح کی کوئی نعمت کیوں نہ ہو اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی اس کو آگے لگاتے ہیں اور یہ ہے ایمان کی صفت یہ ہے مومن کی صفات اور اللہ اور وہ روز جو دیتے ہیں ما آتا ہوں جو ان کو دیا گیا بقلوب ہوں اس دینے کے خرچ کرنے کے باوجود بھی ان کے دل جو ہے وہ ڈر میں ہیں خوف میں ہیں۔ وجل کیا ہوتا ہے وجل بھی جس طرح ہم اشفاق کا ذکر کیا ہے اس کے قریب قریب اس کا معنی کہ جس میں ایک کھٹکا ایک خطرہ ایک ڈر خوف اور بال اوقات اس کا معنی کانپے کا دیا جاتا ہے کہ ان کے دل کانپتے ہیں لیکن دل کب کانپتا ہے ہاں جب ڈر ہوتا ہے دل کے اندر کوئی خوف ڈر آتا ہے تو تب دل کانپتا ہے ان کے دل کانپتے ہیں خوف زدہ رہتے ہیں کھٹکے میں رہتے ہیں کس چیز کے انّہ الا رب ہی اس بات کا ان کو ڈر خوف کہ ان کو اپنے رب کی طرف لوٹنا ہے اپنے رب کی طرف لوٹنا ہے تو سبھی منظر اس لوٹنے کا ان کے سامنے ہے کہ اللہ کے سامنے لوٹ کر اللہ کے سامنے پیش ہونا ہے اور ایک ایک چیز کا حساب دینا ہے اور وہاں پر میرے ساتھ کیا پیش آئے گا میں کیسے حساب دوں گا تو یہ ہے اصل ایمان کی صفت اور یہی وہ چیز ہے جو ہم صحابہ عابر اللہ کے بندو کی سیرت میں جب دیکھتے پڑھتے ہیں تو یعنی کس انداز سے وہ اس اس ڈر خوف سے اللہ تعالیٰ کے سامنے پیش ہونے کا پیامت کا اللہ سے ملاقات کا یہ منظر جب ان کے آنکھوں کے سامنے ہوتا ہے یا جب ان کو یہ تصور آتا تو کس طرح سے وہ اپنی دنیا کی لذتوں کو چھوڑتے تجافہ جنوب ہمارمداجن رب خوف و تمعہ ان کے پہلو ان کی بستروں سے الگ ہو جاتے کس لیے اپنے رب کو پکارتے ہوئے خوف و تما اس کا ڈر خوف رکھتے ہوئے پتا اس کی رحمت کی امید رکھتے ہوئے تو کہنے کا مقصد یہ ہے حقیقی مومن کی صفت کہ جو ہر وقت اللہ سے اس کے دل میں ڈر خوف یعنی یہ نہیں کہ عمل کر کے نیکی کر کے جو ہے اب وہ مطمئن ہو گیا کہ میں نے بڑی نیکیاں کر لیں بڑا نیک ہو گیا اور بہت کچھ کما لیا اور بلکہ بعض اوقات بعض بطبخت جو اللہ پر احسان جتلاتے ہیں تو یہ ہے مومن کا حال کہ احسان جتلانا تو دور کی بات بلکہ نیکی کر کے اور جتنی اس سے نیکی ہو سکتی ہے کرتا ہے لیکن اس کے باوجود کرنے کے باوجود بھی سمجھتا ہے کہ ابھی میں نے کچھ بھی نہیں کیا اور اس میں اللہ کا حق داری ہوا اور جو کیا ہے اس کے بارے میں بھی اس کو خطرہ کھٹکا ہے کہ اس کا بھی پتہ نہیں کیا ہوگا قبول ہوگی یا نہیں ہوگی اسی لیے حرتائشہ رضی اللہ تعالیٰ آپ سے پوچھتی ہیں ایسا کے بارے میں ولادی طامعت وقلوب الحم وجی النّہ رب راجی اول کہ معماً وہ ہوتے ہیں کہ جو دیتے ہیں جو ان کو دیا گیا ہے خرچ کرتے اللہ کی راہ میں لگاتے ہیں اور پھر بھی ان کے دل اس بات سے خوف زدہ ہیں کہ ان کو اللہ کے سامنے اللہ کی طرف لوٹنا ہے تو ہم آتی ہیں حرت کہ اللہ کے نبی اصل صاحب یہ وہ لوگ ہیں کہ جو کوئی چوری کرتا ہو زینا کرتا ہو شراب پیتا ہو اور اس کے ساتھ ساتھ اس کے دل میں اللہ کا ڈر خوف بھی ہو <coughs> کیا یہ وہ ہیں تو آپ مانتے ہیں یہ لاہ اے صدیق کی بیٹی یہ نہیں بلکہ یہ وہ لوگ ہیں بلاکن و لدی وسلی و یسوم و صدق یعنی نماز پڑھتا ہے روزے رکھتا ہے صدق خیرات دیتا ہے اور وخاف اللہ از وجل اور اس کو ساتھ اللہ کا ڈر بھی ہے اور دوسری روایت میں اح و خاف اللہ احمافون اللہ تو قبل امن <مِنهُم> ہوں کہ ان کو ڈر ہے کہ کہیں ان سے قبول نہ کیا جائے نیکیاں تو کرنے کو کر رہے ہیں نمازیں تو پڑھ رہے ہیں روزے تو رکھتے ہیں صدقے خیرات تو کرتے ہیں لیکن اس بات کا خٹکہ ہے ڈر ہے کہ کہیں ان کی نیکیاں رد نہ ہو جائیں اس لیے یعنی کہ جس ذکر کیا کہ صحابہ تابعین اللہ کے نیک بندوں کی یعنی واقعات پڑھ کر دیکھیے کہ کس قدر ان کو اپنی نیکیوں پر خطرہ تھا <تصفح> عبداللہ ابن عمر کے بارے میں آتا ہے کہ جب فوت ہو رہے تھے تو وہ فکر مند تھے اپنے حساب اپنے اللہ کے سامنے ملاقات کے حوالے سے تو ان کے بیٹے سالم ابن عبداللہ جو فقاہ صبح میں سے ہیں مدینہ کے بڑے علماء میں سے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ باجان آپ کیوں خوفزدہ ہیں آپ کیوں فکر مند ہیں آپ تو ان کے جو بڑے بڑے کارنامے تھے بڑے بڑے ان کے جو یعنی کہ ان, ان کے جو یعنی کہ چیزیں رہی ہیں ان کا ذکر کرتے ہیں کہ آپ اللہ کے نبی کے صحابی ہو آپ نے جہاد کیا آپ نے یہ کیا وہ کیا تو ان اس طرح کی بڑی بڑی چیزوں کا گن کے بتاتے ہیں ان کو کہ آپ کے اس طرح بڑے کارنامے اتنے بڑی آپ کی نیکیاں ہیں تو آپ کیوں جو ہے ان کی فکر مند ہیں تو آگے سے کیا فرماتے ہیں فرماتے ہیں کہ بیٹا مجھے کیا پتا کہ اللہ نے میری نیکی قبول بھی کی ہے نہیں کی اگر مجھے یہ پتا ہو کہ اللہ نے میری ایک رکت بھی قبول کر لی میرا ایک سجدہ بھی قبول کر لیا ہے تو مجھے یہ ڈر نہ ہو اس لیے کیونکہ ہے انما یتقبل اللہ ماتا علمایہ تکب الباء المطقین کہ اللہ تعالیٰ تو نیک لوگوں سے ہی قبول کرتا ہے <تصفح> <تصفح> تو کہنے کا مقصد یہ ہے اہل ایمان اور ایمان والوں کا انداز کہ جو یعنی نیکی بھی کرتے ہیں اور نیکی کرنے کے ساتھ ساتھ اللہ سے ڈر خوف ان کا ان کے اللہ تعالیٰ سے خشیت اور اس بات کا کھٹکا کہیں ان کی نیکیاں رد نہ ہو جائے اور یہی حقیقت میں جس طرح بتایا ہے کہ ایمان کی اصل صفت ہے اور جب یہ انسان کے اندر پیدا ہو جاتی ہے چیز تو پھر کبھی بھی اس کو اپنے عمل پر کبھی تکبر غرور فخر نہیں آتا جو شیطان کا ایک بہت بڑا جال ہے انسان کو گمراہ کرنے کا کہ جس میں ڈال کر انسان کو یعنی بتاتا ہے کہ تو نے بڑا کچھ کر لیا تو بڑا نیک ہے دیکھو فلاح تو نماز پڑھتا ہی نہیں ہے اور تو پانچواں وقت کی نماز پڑھ رہا ہے قلانے ایک رودہ بھی نہیں تو انہیں پورے رمضان کے رودے رکھ لئے تو اس طرح سے کر کے شیطان دل میں ڈالتا ہے اور جب جب یہ چیز دل میں آ جاتی ہے تو یہی انسان کی بربادی اس کی تباہی کا سبب بنتی ہے تو لیکن مومن جو ہے جس طرح حسن بصمی کا قول کہ وہ نیکی بھی کرنے کو اس قدر ممکن ہے کرتا ہے اور ساتھ اس کو کھٹکا بھی رہتا ہے کہ کہیں اس سے قبول نہ ہو تو فماتے ہیں والذین لدین ما نما آتا وہ کہ وہ لوگ جو دیتے ہیں جو اللہ ان کو دیا ہے اس کو خرچ کرتے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ ان کے دل جو ہے وہ خوف زدہ ہوتے ہیں کھٹکا ڈر میں ہوتے ہیں انہم العرب بہم راجعون اون کو ان کو رب کی طرف لوٹنا ہے رب کے سامنے پیش ہونا ہے اور وہاں پر ان کے ساتھ کیا معاملہ رہے گا کیا ہوگا الاء کے یوسار اون الخیرات ہاں یہ وہ لوگ ہیں جو خیر خیر کے کاموں میں نیکی کے کاموں میں یوسار جلدی کرتے ہیں ہم لہٰ سابقون وہ ہے جو اس میں آگے بڑھنے والے ہیں یعنی <تصفح> جب انسان کے اندر یہ چیز پیدا ہو جاتی ہے تو اس وقت انسان نیکی کے کاموں میں آگے بڑھتا ہے نیکی کے کاموں میں جلدی کرتا ہے کہ جیسے ہی کو نیکی کا موقع ملا فوراً بغیر تردد کے اس کو نیکی اس نیکی کو کیا اور صرف کیا ہی نہیں بلکہ وہ ہم لہٰا سابقون اور وہ اس میں آگے ثبقت کرنے والے ہوتے ہیں آگے بڑھنے والے ہوتے ہیں پہل بھی کرنا اور پہل کرنے کے ساتھ ساتھ دوسروں سے بڑھ کر اور دوسروں سے زیادہ نیکی کی کوشش کرنا اور یہ چیز آپ دیکھیے آپ کو نظر آئے گی صحابہ کے اندر اب بکر صدیق عمر فاروق دوسرے صحابہ کہ جن کا مقابلہ رہتا تھا ہمیشہ نیکی میں اور بلکہ سبھی صحابہ بکر صدیق عمر فاروق کے واقعات تو سنتے ہیں آپ کہ بکر صدیق جب بھی کوئی صدق خیرات کو اس طرح کی چیز کا موقع ہوتا سب سے پہل کرتے سب سے بڑھ کر اپنا یعنی کہ خرچ کرتے تو باقی صحابہ بھی عمر فاروق جس طرح انہوں نے کہا کہ ہمیشہ یہ پہل کرتے ہیں یہ آگے بڑھتے ہیں آج میں پہل کروں گا آج میں آگے بڑھوں گا تو آپ نے صدقے کا حکم دیا تو گھر سے آدھا سامان اٹھا کر لے آئے جب مسجد پہنچے تو پتہ چلا کہ صدیق گھر کا پورا سامان لائے ہوئے تو یہ ہے ان کی سبقت اور اسی طرح باقی صحابہ بھی اور حدیث میں جس طرح پڑھتے ہیں کہ آپ کے پاس غریب فقیر صحابہ آئے کس بات کی شکایت کرتے ہوئے کہ امیر صحابہ جو ہیں وہ ہماری طرح نیکیا عبادتیں کرتے ہیں ہماری طرح ذکر کار کرتے ہیں جو ہم کرتے ہیں اور اللہ نے ان کو مال دیا ہے وہ اللہ کی راہ میں مال خرچ کر کے ہم سے آگے بڑھ جاتے ہیں زیادہ نیکی حاصل کر لیتے ہیں تو ہمیں بھی کوئی ایسی چیز بتائے بتائی جائے کہ ہم بھی ان کے برابر ہو سکیں ان کا مقابلہ کر سکیں یعنی ان کے یہ سوال ہی کس بات کی دلیل ہے اس بات کی دلیل ہے کہ کس قدر ان کے اندر رغبت ہے نیکی کی کس قدر وہ نیکی میں آگے بڑھنا چاہتے ہیں کیا ان کا کمپٹیشن ہے اس موضوع پر تو آپ نے ان کو بتایا کہ نماز کے بعد تم یہ تصویحات کیا کرو سبحان اللہ رحمۃ اللہ اللہ حکار تو اس سے تم ان سے آگے بڑھ جاؤ گے تو انہوں نے جب چیز کی تو امیر صاحبہ کو پتہ چل گیا کہ یہ تصویہات اللہ کے نبی السلام نے سکھائی ہیں تو انہوں نے بھی کرنا شروع کر دی تو پھر آپ کے پاس آئے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علام آپ نے جو ہمیں بتایا تھا وہ تو انہوں نے بھی کرنا شروع کر دی تو آپ نے کیا فمایا کا فضل بھائی ہوتی میں یہ تو پھر اللہ کا فضل ہے اللہ جس کو چاہتا دیتا ہے کہنے کا مقصد یعنی ان کی ان ساری چیزوں پر کوششیں ان کے سوالات اور یہ کس بات کی دلیر ہے کہ کیا ان کی نیکی میں رغبت تھی کیا ان کی نیکی میں دوسرے سے آگے بڑھنے کی کوشش تھی اور یہ ہے اصل ایمان جبکہ ہم دیکھیں ہمارے حالات کیا ہیں اور اس وقت دنیا کے معاملات کس طرف تو اسی حماعت اللہ تعالیٰ کے سارے قو نفر خیرات جن کے اندر یہ جذبہ پیدا ہو جاتا ہے یہ احساس یہ کھٹکے پیدا ہو جاتے ہیں ہاں یہ وہ لوگ ہیں کہ جو نیکیاں جلدی کرتے ہیں نیکیوں میں جلدی کرتے ہیں دیر نہیں کرتے اور جلدی کرنے کے ساتھ بحم الحاظ صابقون بلکہ وہ اس میں آگے بڑھنے کی کوشش کرتے ہیں ایک دوسرے سے آگے بڑھتے ہیں ایک تو اس آیت کا یہ معنی کہ اللہ تعالیٰ نے جب پچھلی آیت میں ذکر کیا کہ ایمان والوں کی حالت کیا ہے نیکی بھی کرتے ہیں ان کے ساتھ اللہ کے ڈر بھی ان کے دل میں ہوتا ہے اس وجہ سے اس کے نتیجے میں ان کا یہ معاملہ ہوتا ہے نیکی کرنے میں پہل کرنا اور آگے بڑھنا اور دوسرا ہی معنی اس کا جو ان کے وہ بھی معنی صحیح ہے وہ کیا ہے کہ اللہ کی طرف سے ان لوگوں کا تزکیہ ہو رہا ہے ان لوگوں کا اللہ کی طرف سے تزکیہ ہو رہا ہے کہ جو یہ کام کرتے ہیں نیکی کر کے اپنی نیکی کے بارے میں خوف زدہ رہتے ہیں ڈر ہوتا ہے کہ قبول ہوتی یا نہیں ہوتی کیا اس کا معاملہ ہوتا ہے یعنی نیکی کرنے کے باوجود اللہ کا ڈر خوف ہاں یہ وہ لوگ ہیں کہ جو نیکیوں میں آگے بڑھنے والے ہیں یعنی اللہ کی طرف سے ان کا تزقیہ اور ہم لہا سابقون اور یہ وہ لوگ ہیں جو ان نیکیوں میں آگے بڑھ کر جنتوں کو پہنچنے والے ہیں جس نے بتایا کہ دونوں ہی معنے اپنی جگہ پر صحیح ہیں بلا نقلفنفسن اللہ اور ہم نہیں تکلیف ذمہ داری دیتے کسی جان کو مگر اس کی طاقت کے مطابق پہلی چیز تو اس کے کی سابقہ ایسے مناسبت کہ جب اللہ نے نیک ایمان والوں کا اہل ایمان کی جو حقیقی ایمان والے ہیں ان کی صفات بیان کی تو اللہ تعالیٰ کے بیان کرتا ہے کہ یہ صفات کوئی ایسی چیزیں نہیں ہے کہ جو انسان کی طاقت استطاعت سے باہر ہوں بلکہ یہ ساری وہ چیزیں ہیں کہ جو انسان کے مقدور میں ہیں اس کی استطاعت میں ہیں وہ کرنے پر قادر ہے اس لیے قلع القلف الفصن اللہ وسلحا کہ ہمارے جتنے بھی احکامات ہیں وہ سبھی کے سبھی انسان کی استطاعت طاقت کے مطابق ہیں اسی کوئی نے سمجھے بھی یہ تو بڑے کوئی اونچے لوگوں کی باتیں ہیں جس طرح کہ آج کل یعنی بعض بدعمل لوگوں کا یعنی کہ انداز ہوتا ہے کہ جب اس طرح کی بات کی جاتی ہے اس طرح کی صفات بیان کی جاتی ہیں بھئی آپ کیا باتیں کر رہے ہیں یہ تو بہت اونچے لوگ تھے یہ تو پہنچے ہوئے سرکاریں تھیں اس طرح کے لوگ تھے ہم کہاں ان کی یعنی کہ ایسے کام کر سکتے ہیں ہم کہاں ان کا مقابلہ کر سکتے ہیں اور اس انداز سے شیطان ان کو یہ پٹیاں پڑھا کر یعنی سبق اس چیز کا دیتا ہے کہ تم جہاں پر ہو یہیں یہیں رہو آگے بڑھنے کی ضرورت نہیں ہے تو اللہ نے اس کا جواب دیا اللہ نقلِنف صلی اللہ عصا کہ ہم کسی بھی جان کو کچھ ماداری تکلیف کو حکم نہیں دیتے مگر اس کی طاقت کے مطابق یہ صفتیں جو بیان ہوئی ہیں وہ ایسی نہیں ہے کہ جو انسان کی طاقت سے باہر ہوں بلکہ سبھی سب وہ چیزیں ہیں کہ جو کرنے والے انسان ہی ہیں تمہارے جیسے اور ان کی استطاعت طاقت میں ہیں اور تم بھی ان کو کر سکتے ہو یہ تو اس لحاظ سے ایس آیت مناسبت اور دوسرا عموماً ایس کا معنی پہلے بھی ہم ذکر کرتے چلے آئے ہیں کہ اسلام کے اہم ترین قاعد و کلیوں میں سے ہے یہ جملہ ایس کا اسلام کے اہم ترین قاعد و کلیوں میں سے ہے اور وہ کیا ہے کہ دین کے احکاوت سبھی کے سبھی وہ ہیں کہ جو انسان کی طاقت کے مطابق ہیں اللہ تعالیٰ بندے کو کبھی کوئی ایسا حکم نہیں دیتا کہ جو اس کی استطاعت میں نہ ہو اس لیے کہ اللہ کیا اللہ تعالیٰ سب جانتا ہے کہ بندہ کیا صلاحیت رکھتا ہے کیا اس کی طاقت ہے اور کیا کر سکتا ہے اور اگر طاقت سے بڑھ کر حکم دیتا ہے اللہ تعالیٰ کسی بندے کو اس کی طاقت سے بڑھ کر حکم دیتا ہے تو اس میں دو چیزیں ہیں یا تو نوت بلّہ اللہ تعالی کو پتہ نہیں چل پایا کہ باقی آدمی صلاحیت رکھتا ہے اس طرح کہ ہم ہمارا معاملہ ہوتا ہے ہم بعض اوقات کسی شخص کو کوئی ذمہ داری دیتے ہیں اور بعد میں پتہ چلتا ہے کہ وہ شخص اس ذمہ داری کے اہل نہ تھا اس قابل نہ تھا کہ ذمہ داری کو اٹھا سکے تو پھر ہم اس سے واپس لیتے ہیں یا اس کی ذمہ داری کم کرتے ہیں یا اس طرح کی چیز ہوتی ہے کیونکہ ہمیں پتہ نہیں تھا تو یہ تو چیز اللہ کے لیے ممکن نہیں ہے اللہ کے حوالے سے کہ اللہ کو پتہ نہ ہو اللہ کو علم ہے پیدا کرنے سے پہلے علم ہے کہ انسان کن صلاحیتوں کا مالک اور کیا کر سکتا ہے یا پھر دوسری چیز کیا ہوتی ہے کہ ہم کسی پر کچھ ذمہ ڈالتے ہیں اس کی طاقت سے بڑھ کر اس پر زیادتی کرتے ہوئے اس کو تنگ کرنے کے لیے اس پر ظلم کرتے ہوئے بعض اوقات یہ بھی انداز ہو سکتا ہے کہ کسی سے بدلہ انتقام لینے کے لیے کسی کو تنگ کرنے کے لیے بعض اس کو ایسا کام دیا جاتا ہے جو کام اس کی طاقت میں نہ ہو اور یہ بھی ظلم اللہ کے حق میں اس کی سوچ پہ اس سوچنا بھی ممکن نہیں اس لیے اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو بھی احکامات ہیں اس سبھی کے سبھی تمت مت و رب کا صدق و وادلہ کہ تیر رب کے کلمات اور کلمات سے مراد اس کے احکامات اس کے فیصلے اس کی خبریں کچھ بھی ہے اگر خبر ہے تو سچی ہے اگر کوئی حکم ہے کوئی فیصلہ ہے تو او عدل عدالانصاف پر مبنی ہے لازماتا ہے کہ تیرے رب کی ساری باتیں جو ہیں وہ صدق و ادر کے اوپر مبنی ہیں اگر وہ خبر ہے تو سچی ہے صدق ہے اگر کوئی حکم فیصلہ ہے تو عدل کے ساتھ ہے انصاف کے ساتھ ہے تو اس کا یعنی کہ اسی کے مطابق کہ اللہ تعالیٰ کے سبھی احکامات انسان کی طاقت قدرت کے مطابق ہیں یہ ہے میں العموم عام ایک حکم حکم کے عام ہونے کے حوالے سے ہاں الگ بات ہے کہ اس حکم کے اندر بھی بعض اوقات مخصوص حالت میں کسی انسان کو مزید اس میں رخصت مل جائے روزے کے بارے میں اللہ نے کیا معایا پمن شاہدہ ملک مشاہ رف علیہسوم کہ جو بھی تم میں سے رمضان کے مہینہ پالے تو اس کے روزے رکھے عام حکم سبھی لوگوں کے لیے سبھی مسلمانوں کے لیے لیکن اب کوئی بیمار ہے جس کے لیے روزہ رکھنا ممکن نہیں ہے سفر میں ہے ان کو اجازت دے دی رخصت دے دی نماز کے حوالے سے عقیم الصلاح نماز کو قائم کرو اور قیم کرنے کے معنی کہ جس طرح اللہ کا حکم ہے قیام رکوع، سجدہ جو بھی نماز کے شروع تو واجبات اس کے انداز ہیں لیکن اگر کوئی اس طرح سے نماز نہیں پڑھ سکتا کھڑا ہو کر نہیں بیٹھ کر بیٹھ کر نہیں لیٹ کر تو کہنے کا مقصد کہ عام حکم دیا گیا وہ حکم جو انسان عموماً انسانوں کی طاقت قوت کے مطابق ہے لیکن پھر بھی اگر کوئی مخصوص انسان کو خاص آدمی پھر بھی اس چیز کو کسی خاص حالت میں کرنے پر قادر نہ ہو تو پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے مزید رخصتیں آ جاتی ہیں پانی سے وضو کرو اذا تو منصراتی فخص الوجو حکم عید حکم المرافق. وضو ودو کا جو کا بیان کیا ہاں پانی نہیں ملتا تو آگے اسی آیت میں اگلے الفاظ میں تیمم کا بیان کر دیا پانی استعمال نہیں کر سکتے تو تیمم کا حکم دے دیا تو یہ ہے اللہ تعالیٰ کے فرمان ولفنفسن اللہ و صاحب بلدین کتاب قبل لا العلم اور ہمارے پاس وہ کتاب ہے ین بالحق جو بولتی ہے حق کے ساتھ پہم لائید علمون اور ان پر خودلم نہ کیا جائے گا جب یہ فرمایا کہ ہم ہر جان کو ان کی طاقت کے مطابق حکم دیتے ہیں تو اللہ تعالیٰ اب بندوں کا ریکارڈ بھی لکھ رہا ہے ہر چیز کو درج کر رہا ہے اور ہر چیز کو اپنے پاس لکھ کر محفوظ کر رہا ہے کہ ہمارے پاس وہ کتاب ہے ین بالحق حق جو حق کے ساتھ بولتی ہے بھی کتاب تو صرف اس میں لکھا جاتا ہے اور اس لکھے ہوئے کو پڑھا جاتا ہے ایک الحما تک وہ کتاب بولتی ہے ہاں سابقہ زمانوں میں تو لوگ اس کی تعویلیں کرتے تھے کہ بولنے سے مراد یعنی اس کتاب میں جو لکھا ہے اس کو پڑھ کر سنانا کیونکہ ان کے سامنے کوئی تصور نہ تھا کہ واقعہ ہی کبھی کوئی بے جان چیز بھی بولتی ہے کتاب بھی بول سکتی ہے لیکن آج کے اس ٹیکنالوجی کے دور میں ہم انسانوں کو جو اللہ نے عقل سوچ دی ہے فکر دی ہے اسی میں ہم دیکھتے ہیں کہ ترقی کہاں تک پہنچی ہے حتیٰ کہ بے جان چیزیں بھی بول رہی ہیں بے جان چیزیں بھی بول رہی ہیں تو اگر انسان کو دی ہوئی ان صلاحیتوں سے انسان ایسی چیزیں بنا سکتا ہے کہ جو چیزیں بے جان ہونے کے باوجود بول سکیں تو کیا اللہ تعالیٰ جو قدرتوں کا مالک ہے بلکہ یہ صلاحیتیں دینے والا ہے کہ اس کے پاس یہ طاقت نہیں کہ وہ بے جان چیزوں کو بلا لے یوم دن تو حدث و اخبار ہے یہ مٹی زمین اپنی خبریں بیان کرے گی یہ چمڑی یہ آپ کے ہاتھ یہ پاؤں قیامت کے دن ایک ایک ہر کو بول کر بتائے گا کہ میں نے کیا کیا ہے اور انسان حیران ہوگا کہ تم کیسے اپنی قیامت کے دن جب یہ چیزیں بولے گی تو پوچھے گا کہ یہ تم کیسے بول رہے ہو کالو انتقا اللہ الدین تقا کُ اللہ تو کہیں گے کہ جس نے ہر چیز کو بلا دیا اس نے ہمیں بلوا دیا تو کہنے کا مقصد یہ ہے اللہ تعالیٰ کی قدرتیں تو اس لیے کتاب کا بولنا اس کی تعویر کی ضرورت نہیں کہ کتاب کا بولنا حقیقت میں اور اللہ تعالیٰ کس طرح اس کو بلوائے گا کتاب خود جو ہے اس میں جو لکھا ہے پڑھ کر سنائے گی اس کا معنی یہ ینتقب بالحق اور ینتقب الحق حق کے معنی کہ جو حق اور حقیقت ہے کہ جو لکھا گیا ہے وہ بحم علوم اس اسے آگے تاکید کر دی حق کی ان پر کوئی ظلم نہ کیا جائے گا کہ جو اس میں لکھا ہے وہ حقیقت کے مطابق لکھا ہے کہ جتنی کسی نے نیکی کی ہے وہ لکھی ہے جو کسی نے برائی کی ہے وہ لکھی ہے یہ نہیں کہ کسی کی برائی کسی دوسرے کے کھاتے میں ڈال دی اور کسی کی نیکی کو بھلا دیا اس کو لکھا ہی نہیں کہ جو بھی کچھ اس نے کیا کرایا ہے اس کی ہر چیز حق حقیقت کے ساتھ لکھی ہے اور اتنی ہی لکھی ہے جتنی اس نے کی ہے وہ لازن اور پر کوئی ظلم زیادتی نہ ہوگا بل غلوب ہوں فی غمرتمنہ ان چند آیتوں میں اللہ نے اہل ایمان کی صفتیں بیان کرنے کے بعد پھر اللہ تعالیٰ کافروں کے ان کی طرف ان کے معاملات کی طرف لوٹتا ہے کہ یہ وہ صفتیں ہیں جو اہل ایمان کی ہوتی ہیں اور جو ہونی چاہیے کسی بھی انسان کی لیکن کافر ہیں کہ ان کا حال کیا ہے بل قلوب ہوں فیغمرت منہذا لیکن ان کافروں کے دل فی غمرتن غمرہ کے بنی غفلت میں کسی دنیا داری میں ڈوبے ہوئے جس طرح بتایا نا ہم نے کل بھی ذکر کیا تھا کہ غمرہ کا لفظ غمرا یا میرے کو کس چیز میں ڈوب جانا غرق ہو جانا اس کی گہرائی میں چلے جانا تو لیکن ان کے دل جو ہیں وہ دنیا داری میں دنیا پرستی میں اور دنیا کی محبتوں میں ڈوب کر فی غفلت نہادہ یعنی کہ غمرت من هذا ان چیزوں سے غفلت میں ہیں یہ باتیں جو بیان ہوئیں ان سے غفلت میں ہیں دنیا داری میں اپنی مستیوں میں ڈوبے ہوئے ہیں اور ان کو اس بات کی فکر سوچ ہی نہیں کہ ہم کیا کیوں پیدا ہوئے ہمارا زندگی کا مقصد کیا ہے اور ہم کہاں جا رہے ہیں اور یہ حقیقت ہے واقعی شاید کو دیکھا جائے کہ کس انداز سے فی غلوبوں پھر غمرت میں لوگوں کے دل جو ہے وہ غفلت میں سستی میں اور دنیا کی مستیوں میں ڈوبے ہوئے ہیں کہ پتہ ہی نہیں کسی کو کہ وہ دنیا میں آیا کیوں ہے اس کے دنیا میں آنے کا مقصد کیا ہے اور پتہ ہی نہیں کہ میں نے دنیا میں آ کے کرنا کیا ہے مجھے اللہ نے کیوں پیدا کیا ہے اور کبھی اس بات کی سوچ فکر ہی نہیں کہ میں آگے کہاں جا رہا ہوں میرا آگے انجام کیا ہے یعنی دیکھ یہ دنیا کی حالت تو یہ بالکل اللہ تعالیٰ کا فرمان ہمیں لوگوں کی حالت پر دنیا دار معدہ پرست اور اپنی لذتوں میں جو غرق لوگ ہیں ان کی حالت پر کس انداز سے اس کو ان کے اس کو اوپر نظر آتا ہے بل قلوب ہوں بلکہ ان کے دل جو ہیں فی غمرت منہٰذا اس کے بارے میں غفلت میں ہیں اور پھر مسیوں میں ڈوبے ہوئے ہیں والم عمار المندون دارق ہاں یہ تو جو ان کے عمل ہیں وہ ہیں اس کے علاوہ بھی ان کے بدعما بدعمالیاں ان کے بد ہیں ہم لہٰ عاملون جو عمل وہ کرنے والے ہیں یا کر کے رہیں گے یعنی یہ جو, جو کر چکے ہیں یعنی کہ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی ہے وہ تو کر چکے ہیں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ صرف یہی یہ بلکہ ان کی اور بھی کوئی بدعملی ہیں جو کریں گے ہم ان کو بھی جانتے ہیں یعنی اس میں اشارہ ہے صرف کہ اللہ تعالیٰ نہ کہ صرف ان کے گزرے اعمال کو جانتا دیکھتا ہے بلکہ ان کے آنے والے اعمال کو بھی جانتا ہے تو کیسے تم صلی اللہ سے اپنے اعمال کو چھپا سکو گے حتیٰ ادا احد نام وطرفی اہم ہاں پر اپنی مستیوں میں ڈوبے رہتے ہیں اپنی مستیوں پڑے رہتے ہیں دنیا کے مزے اڑاتے رہتے ہیں حتیٰ کہ فرماتا ہے اللہ تعالیٰ کہ یہاں تک کہ جب ہم ان کے پکڑ لیتے ہیں ان کے خوشحال ان کے جو تن آسان لوگ ہیں ان کو عذاب میں پکڑ لیتے ہیں ادھر ارون جب وہ بلبلاتے ہیں چیختے چلاتے ہیں پہلی چیز تو یہ ہے کہ جب عذاب آتا ہے تو عذاب صرف خوشحالوں پر نہیں آتا سبھی پر آتا ہے بدحالوں پر بھی فقیروں پر بھی امیروں پر بھی سبھی پر عذاب آتا ہے اگر کوئی بچتے ہیں تو وہی وہ لوگ بچتے ہیں کہ جو اللہ کے اللہ پر ایمان والے اللہ کے دین پر چلنے والے نبیوں کی اتباع کرنے والے تو لیکن یہاں پر صرف مترفین کا نام کیوں لیا <تصفح> کہ اصل سب سے ب... یعنی کہ بڑھ کر اللہ کی نافرمانیوں میں یہ آگے ہوتے ہیں جس طرح پچھلی یاتوں میں اہل ایمان کی سبقت کا ذکر کیا نیکی کے اعمال میں ایسی برائیوں بدکاریوں بے میں بھی یہ مترفین جو ہیں جو خوشحال ہوتے ہیں جن کو اللہ نے مالی طور پر فراوانی دے رکھی ہوتی ہے یہ چونکہ سب سے بڑھ کر لوگ ہوتے ہیں سب سے آگے ہوتے ہیں ہاں فقیر بھی بے فقیر قسم کا کافر بے ایمان فاسق ہے لیکن ہے فقیر ہاں وہ بھی برائی کرنا چاہتا ہے لیکن اس کو برائی کرنے کا موقع نہیں ہے اس کے لیے برائی کرنے کے وسائل نہیں ہیں چاہتا ہے کہ وہ بھی بدکاری بے حیائی کرے لیکن اس کے پاس وسائل نہیں ہیں لیکن یہ امیر آدمی جس کے پاس مال و دولت کی فراوانی ہے یہ اپنی اس مال و دولت کو اپنی بدماشیوں بدکاری ان چیزوں پر اڑا رہا ہے اس کے پاس وسائل ہیں تو اس تو اس لحاظ سے کہ اپنی بدکاریوں میں بیماریوں میں برائیوں میں یہ عام لوگوں سے فقیروں سے غریبوں سے آگے ہوتے ہیں پہلے ہوتے ہیں اور زیادہ آگے بڑھ کر یعنی کہ ان سے ان سے ہوتے ہیں اور دوسرا اس لحاظ سے کہ جب عذاب آتا ہے تو تکلیف تو سبھی کو ہوتی ہے یہ تو نہیں کہ طرف امیروں کو تکلیف ہوتی ہے غریبوں کو نہیں ہوتی لیکن حقیقت کیا ہے کہ ایک آدمی جو زیادہ نیم تو پلٹ رہا ہوتا ہے اس کے لیے اس عذاب کی جو یعنی کہ اس کی جو اپنی کیا اس کا نام اس کی کہ شدت ہے اس کی جو سختی ہے اس عذاب کی جو حقیقت اس کے اوپر زیادہ محسوس ہوتی ہے یعنی ایک آدمی پہلے سے فقیر غریب ہے اور آفت مصیبت آ پڑی تو ٹھیک ہے وہ پہلے برداشت کر رہا تھا مزید آفت آ تو وہ بھی اس کو برداشت کر لے گا اگرچہ اس کو بھی تکلیف تو ہوگی لیکن ایک آدمی نعمتوں پلٹ رہا ہوتا ہے اور اچانک جب اس کی نعمتیں چھن جاتی ہیں اور نعمتوں کی جگہ جگہ اس کے اوپر کو اداب آ پڑتا ہے تو ہاں یہ تو وہ بد ہے کہ جس کے لیے سب سے بڑی ان چیزوں کو برداشت کرنا ممکن نہیں ہوتا اس اللہ نے ان کا ذکر کیا مترفین کا ذکر خوشحالوں کا ذکر اس لحاظ سے کیا دو بڑی وجہ ایک تو چونکہ بدکاریوں بے ایمانیوں میں سب سے آگے یہ لوگ ہوتے ہیں کیونکہ ان کے پاس وسائل ہوتے ہیں کام کرنے کے اور دوسرا اس عذاب کی شدت اس کی سختی کا جو انداز ان کے اوپر زیادہ ہوتا ہے دوسروں کی نسبت تو مطالعہ تر حتیٰ ادا حض نام رفیع کہ جب ان کے خوشحال لوگ ہیں ان کو جب پکڑ لیتے ہیں آداب میں ادا ہم جب یہ لوگ یج ارون ج یہ کہتے ہیں کہ جو بیل یا گائے کی اس کو کسی تقریف میں جب وہ آواز نکالتا ہے اس کو کہتے ہیں جر تو یعنی جس کو ہم دوسرے الفاظ میں چیخنا چلانا بلبلانا کہتے ہیں تو تو یہ فرماتا اللہ تعالیٰ کہ جب ان پر کوئی عذاب پڑتا ہے ان کو عذاب میں پکڑا جاتا ہے تو یہ جب اس وقت بلبلاتے بلاتے ہیں اس وقت چیختے چلاتے ہیں اللّہ مات اللہ تجار کہ اب جب عذاب آیا ہے تو اب بلبلاؤ نہیں اب چیخو چلاؤ نہیں انکم قمّنا لا تنسارون کہ تمہاری ہماری طرف سے کوئی مدد نہ کی جائے گی چیخنے چلانے ہوتا کہ عام طور پر اور چیخنے چلانے کا مقصد کیا ہوتا ہے مقصد یہ ہوتا ہے کہ سننے والا اس پر کو رحم کرے سننے والے کو پتہ چلے کہ بڑی تقریب میں ہے تو کچھ اس کے ساتھ نرمی کر دے آسانی کر دے اللہ ماتح ہے کہ وہ نرمیوں آسانیوں کے وقت گزر چکے وہ جو تم کو فرصت دی گئی تھی وہ وقت گزر گیا اب عذاب کا وقت ہے اور عذاب جب آتا ہے جب ہمارے عذاب آتے ہیں تو پھر اس میں کسی طرح کی کوئی نرمی نہیں ہے ان نہ انسارون آج چلانے کے بلبلانے کے کی ضرورت نہیں بل ہماری طرف سے کوئی تمہاری مدد نہیں کی جائے گی بلکہ قرآن کریم کے دوسری آیتوں میں کیا فرمایا اللہ تعالیٰ ہے کہ اس برو اولا تصبرو صلاکم ہاں صبر کرو یا نہ کرو تکلیف مصیبت میں پڑے ہو آداب میں پڑے ہو کیونکہ وہ جہلیوں کے بارے میں جس طرح اس کی تفسیر میں آتا ہے کہ ایک وقت تک چیخے چلائیں گے اور جب ان کی چیخیں چلانے ان کو, ان کو سننے والا نہیں ہوگا اس کا جواب نہیں دیا جائے گا تو پھر آپس میں کہیں بھی جنت والے جنت میں گئے ہیں صبر کی وجہ سے تو چلو ہم بھی صبر کر کے دیکھتے ہیں چیخنا چلانا چھوڑ کر اس آگ پر اس آداب پر صبر کر کے دیکھتے ہیں چیہرے چلانے کے بغیر تو اللہ تعالیٰ ماتا ہے ان کو جواب دیتے ہوئے کہ اس او لا تصبرو صبر کرو کیا نہ صبر کرو چیختے چلاتے رہو یا خاموش رہو یہ عذاب جو ہے اب پڑ گیا تم پر اب اسی میں تم رہو گے اس کا نہ تم کو صبر کرنے کا فائدہ ہے نہ چیخنے چلانے کا کوئی فائدہ ہے تو یہاں پر بھی بات کر رہے تھے عام طور پر چیخنے چلانے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ سننے والے کو رحم آ جائے سننے والا اس کے ساتھ کوئی نرمی کر دے تو اللہ ماتا ہے لا تجار جاؤں کہ آج چیخیں چلانے کی ضرورت نہیں ہے اس سے تم کو نہ سمجھو کہ کو ہماری طرف سے کوئی ہو جائے گی ان نکم الاتارون تمہاری ہماری طرف سے کوئی مدد نہ کی جائے گی کیوں قد کانت آیاتی تطلّ علیکم جو تم جرم کر کے آئے ہو کہ یقیناً ہماری آیتیں تم پر پڑھ کر سنا جاتی تھی فکر تم آلہ آکاب کم تن <سُون> اور تمہارا حال کیا تھا <coughs> کہ اپنی ایڈیوں پر پڑھ جاتے تھے مستقبی نبی ان سے تکبر کرتے ہوئے سامرن تہجر راتوں کو بیٹھ کر آپس میں گپ شپ لگاتے اور بے باتیں کرتے تھے دین کا مزاق اڑاتے تھے ہاں یہ جرم جو آج ہو رہے ہیں اللہ دیکھ رہا ہے اور کل جب عذاب پڑے گا چلائیں گے لوگ تو اللہ کی طرف سے یہ جواب ہوگا کد آیاتی آیات الیکم یقیناً ہماری آئے تم کو پڑھ کر سنائی جاتی تھی اور آتے پڑھ کے سنانے کا معنی یعنی کہ کوئی اس کے انداز بذات خود اللہ کا قرآن اللہ کی کتاب کو اس کو سننے کی توفیق ہی نہیں ہے بلکہ آگے سے شور و غل کرنا جس طرح کے کافروں کا انداز ہوتا ہے اور اگر سن بھی لی تو اس کو ایک کان سے سن کر دوسرے سے نکال دیا کو سمجھنے کی توفیق نہیں ہے اور سمجھ بھی آگئی تو اس پر عمل کی توفیق نہیں ہے اور بعض اوقات سمجھ بھی آگئی پتہ بھی چل گیا کہ دین کیا ہے اللہ کا حکم کیا ہے اللہ کی آیتیں کیا ہیں لیکن پھر بھی آگے سے مختلف طرح کی طویلیں ہیل و حجت کر کے ان کو ٹھکرانا پھر ہم فلاں ہوتے ہم اللہ ہوتے ہیں ہاں قرآن اللہ کا سار خوپر پر اللہ کی آیت سار آنکھوں پر لیکن فلاں جو کہہ گئے وہ بھی تو غلط نہیں کہہ گئے نا نے بھی آیت پڑی تھی نا ان کو پتہ پتہ تھا سعت کا تو اس کا معنی کہ وہ جو کہہ گئے وہ صحیح کہہ گئے تو کہنے کا مقصد مختلف اللہ تعالی کی آیتوں کو جھٹلانے کے انداز اللہ تعالیٰ کی آیتوں سے ایڑیاں پھیرنے کے جو انداز ہے کبھی تکبر ہے کبھی اس میں ہر درمی تعصب ہے اور وہ بھی تکبر ہی کی ایک نشا یعنی کہ انداز ہے اور کبھی اپنی مادہ پرستی دنیا پرستی اور دین سے غفلت کا انداز تو اللہ ہم آتا ہے کہ جرم تمہارا کیا ہے آج تم بل بلاؤ چیخو چلاؤ کچھ بھی کرو ہماری طرف سے کسی طرح کی کوئی رحم کی امید نہ رکھو کیوں ادکانت آیاتی علیکم ہم نے تمہارے اوپر ہر طرح کی حجتیں قائم کر دی. تم کو ہر طرح کے رستے بتانے میں اس طرح کوئی قسر نہیں چھوڑی لیکن تمہارا حال کیا تھا فکن تم اعلیٰ آقاب لیکن تم تھے کہ اپنی ایڑیوں پر گھوم جاتے تھے پھر جاتے تھے سننا ہی گبارہ نہیں ہوتا تھا سن بھی لیتے تھے تو آگے سے ہلو ہوجتے ہجتے کرتے تھے کہ یہ بھی ایسے ہے یہ ویسے ہے اور آخر نتیجہ یہ ہوتا تھا کہ قرآن کو ٹھکرا دیا جھٹلا دیا چھوڑ دیا اپنی منمانی کر لی اوروں کی باتوں پر چل پڑے تو یہ ہے ارا قابکم تنقسوں مستكبرین به تکبر کرتے ہوئے یعنی تکبر کے انداز سے اس کا کو, کو نہ مانتے تھے سامرن تہجورون راتوں کو بیٹھ کر تمہاری محفل مجلسیں چلتی تھیں جس میں تہجورون کا معنی یہاں پر علماء نے کیا ہے کہ وہاں پر بیہودہ باتیں کرتے تھے دین کے خلاف مذاق اڑاتے تھے دین داروں کے مذاق اڑاتے تھے سنتوں کا مذاق اڑایا جاتا تھا اپنی اپنی سوچ و فکر اپنی اپنی رائے کو لے کر سنتوں کا مداخ اڑایا جاتا تھا تو تم یہ کام کرتے تھے تو اس لیے آج بلبلانے کی چہنی چلانے کی ضرورت نہیں ہے اور اس آیت میں حقیقت میں بہت بڑا سبق ہے بہت بڑا درس ہے یعنی کہ دین سے غفلت کرنے والوں کے لیے دین سے اعراض کرنے والوں کے لیے چاہے وہ اعراض جو ہے وہ ویسے ہی دین کو بھلانے کے انداز سے ہو اپنی مادہ پرستی دنیا پرستی کے اندر پڑھ کر ہو یا وہ دین سے اعراض کا انداز جو ہے وہ کسی خاص یعنی کہ اپنے مسلک کسی خاص اپنے یعنی کہ جو طور طریقہ ہے, اس پر چلنے کی وجہ سے ہو تو ایسے لوگ کا انجام کیا ہونے والا ہے دوبارہ دیکھیے انَََ لدین حمل خشیت ربی مشفقون بے شک وہ لوگ جو اپنے رب کی خشیت سے جو ہے ان کے دل میں ان کے اپنے ڈرتے ہیں خوف زدہ ہے